اللهم صل على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك محمد وعلى آل محمد كما باركت على اعوذ بالله السميع العليم من آیت نمبر مایا ما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار محتعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفهدتهم عبا وانذر وانذر يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أكرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونعتبر الرسل أولم تكونوا أقسم تم من قابل مال کم زوال آج ہم جس حالت سے گزر رہے ہیں پاکستان والے یہ انتہائی نازک وقت ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ قوم اپنی مہلت تمام کر چکی تھی اس لیے کہ پوری قوم نے دستخط کر کے اس بات پر اقرار کیا کہ ایک بابا جس کا نام صوفی محمد ہے وہ محمد رسول اللہ کی قیادت میں صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جبروں کے فیصلے کرنے چاہتا ہے اور اس پر امن کی ضمانت دیتا ہے اس کو اجازت دی گئی باقاعدہ قانون ان کے سب سے بالا تر ادارے میں وہ ادارہ جو فیصلہ کر دے اس فیصلے کو نہ قرآن نہ سنت مطالرہ نہ اجماع امت کسی چیز سے بھی واپس نہیں کیا جا سکتا اس کی اکثریت اتنی خوفناک ہے وہ اکثریت کا الہ جدید ہے اس نے فیصلہ کر دیا کہ بابا جاؤ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی قیادت میں نظام شریعت یا نظام عدل چلال ہو تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں خود بھی معلوم ہوا ان کے کلمے میں اور اس کے کلمے میں انہوں نے خود فرق تقسیم کر لیا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو قبول نہیں کرتے ہیں ریاست میں میں نے پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی ابو عبید قاسم بن سلام کتاب کتابان میں لکھتے ہیں جس کی تقریر کی شیخ البانی رحیم اللہ نے اور تحقیق کی یہ اونی کا رسالہ ثابت ہوا فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے عمل جو ہے ایمان کے اندر ہے شامل ہے جیسے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اس کو ثابت کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ سن کے ایمان کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد کہ ہم ایمان تو لائیں لائیں اللہ محمد رغلام نے پڑھ لیا تھے مگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا وہ ان کو ساتھ لے کر چلتے اگر وہ نماز بھی پڑھ لیتے پھر زکوات کے احکامات جس وقت آئے تھے وہ کہتے ہیں ہم نماز تو پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے یا روزہ نہیں رکھیں گے کیا وہ انہیں لے کر چلتے یقیناً یہ لوگ ملت اسلامیہ سے خارج ہوتے کیونکہ وما ارسلہ میر رسول اللہ نیو کا رسول مبوسی اس لیے کیا جاتا ہے علیہ صلاح والسلام کہ اللہ کے حکم سے اس کی عطاط کی جائے وہ لوگوں کا رہنما اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت لوگوں کو بتانے والا ہوتا ہے ایک بات کی کثر رہ گئی تھی شاید اللہ وہ بھی پوری فرما دے میں نے راستے میں پاکستان کے پوجے جانے والے سب سے بڑے آستانے کے قریب علی ہجویری کی قبر کے قریب ایک ویگن دیکھی جس کے اوپر بڑے بڑے پوسٹر تھے کہ طالبان نے مزار گرا دیے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو اس مقبول کے احکاش کہ پورے ملک میں ان کا ٹائٹل یہ بن جائے کہ یہ مزاروں کو گراتے ہوئے جن پر غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز ہوتی ہے یہ ان کے لیے بھی بہت بڑا ہے اگر تو انکار کرتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں ہم بالکل نہیں گراتے خواہ وہاں پر غیر اللہ کی نظر و نیاز ہو غیر اللہ کی پکار ہو لوگوں کا ایمان بھیج کرے ہم اس کو کبھی نہیں گرائیں گے ہم اس کو قائم رکھیں گے پالش کریں گے فرسٹ کلاس محفوظ رکھیں گے تو یہ بہت بڑا نقصان ہو گیا اللہ اس سے انہیں محفوظ رکھا یہ امتحان میں فیل ہونا ہوگا اور اگر یہ ڈٹ کر کہہ دے کہ ہم ہر قبر کو نہیں خامخواہ جا کر توڑتے ہم اس قبر کو جو کہ شرعی حد سے اوپر ہے اس حکم کے تحت جیسے امیر المومنین ابو عمر بغدادی نے کہا ہر عقیدتن اس میں پہلی بات یہ کہی کہ ہم ہر اس قبر کو جس پر غیر اللہ کی نظر و نیاض اور غیر اللہ کی پکار ہوتی اس طرح توڑ دیں گے اور برابر کریں گے شریعت کی حد کے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اور علی نے پھر آگے ابو الحیاج عصبی کو مقرر کیا تھا کہ جو قبر بھی ہے مسلم کی صحیح روایت ہے شرعی حد سے اوپر ہو اٹھے اونٹ کے کوہان کے برابر کر دو برابر کر دو ہم برابر کریں گے اگر تو یہ ابو عمر بغدادی کی طرح حافظ اللہ وسلم اور اللہ اس قبر کو جھوٹ کرے جو اس کے بارے میں لوگوں کے دل توڑنے کے لیے مشہور کرتے ہیں کہ وہ قید کر لیے گئے الحمدللہ للہ ایسا نہیں ہے بہرحال اب یہ ان کا بھی امتحان ہوگا اللہ انہیں امتحان میں پاس کرے آمین اور اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں جس قبر پر اہل اسلام وہ کام کرتے جو ہندو اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں اور مشرقین بتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے تو ہم اس کے ساتھ وہی وہ کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے کے بعد پوجے جانے والے بتوں کے ساتھ کیا اور ہمارے آئماں آج تک ان تمام نشانوں کو مٹاتے رہے جہاں پر کہ بت خانہ بن جائے اگر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بت خانہ ہے تو یہ بھی بت خانے بہت پرانے جن کے لیے سارے انبیاء محبوس ہوئے مسئلہ اگر یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایسا اٹھ کھڑا ہوا کہ جب نبی نے کہا کہ اللہ کی عبادت کروانے ابود اللہ فاضا فریفا دو جھگڑنے والے گروہ مارد وجود میں آ گئے پورے ملک کے اندر نبیوں کی دعوت میں یہ نقطہ عروج ہوتا ہے کہ ان کی دعوت لوگوں کے اندر سوال پیدا کر دے بس یہ دعوت کی کامیابی کے لیے دروازہ کھل گیا کہ لوگوں میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ یہ کیا کہتا ہے یہ غلط کہتا ہے نہیں یہ صحیح کہتا ہے یہ یوں کہتا ہے یہ بھو کہتا ہے یس آلون کا جب یہ بات ہو جائے سوال ہونے لگے اٹھنے لگے یہ قبر پرستی ہے نہیں نہیں نہیں یہ بزرگوں کی حضت ہے یہ تو توہین کر ہے نہیں یہ توہین نہیں ہے یہ تو شرک کا رب ہے اللہ اور چاہیے کیا اگر یہ ماحول بن گیا اس کے لیے دردنے بھی کٹ جائیں اس کے لیے دنیا کے اندر جو بھی نقصان ہو جائے پہلے کیا کم ہو رہا ہے تو خیر کا دروازہ کھل گیا بس وہ جو قصر تھی دعوت میں وہ بھی پوری ہو گئی پہلے تو شریعت کے نظام کے بارے میں کہ اللہ کے نبی کو علیہ اصطلاط اسلام کو ریاست کے نظام سے بے دخل کر دیا گیا ہے اور انہیں صرف مسجد کا اور طلاق و اطاعت کا امام مانا گیا ہے یہ بات تو واضح ہو گئی ہر سمجھنے والے کے لیے کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے تو اور بات کوئی انٹیلیجنس کا ہو پولیس کا ہو فوج کا ہو وہ وکیل ہو جج ہو کہیں اور ہو کہیں اور ہو کہیں اور ہو بس صرف مغرب تک دنیا میں اللہ نے اس بابا کے ذریعے اللہ اسے سلامت رکھے پھسلنے سے محفوظ رکھے عامر اور ان کی چالوں سے اللہ اسے بچائے عامر بہرحال یہ کوئی بھی ہو کسی شخصیت کے ساتھ تعلق نہیں اس سے جو اللہ نے کام لے لیا وہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی پر جمے رہتے ہوئے اسے جان دینے کی توفیق دے تو یہ بڑا کچھ کما گیا اور پاکستان میں وہ کہہ گیا میڈیا اوپر کے اوپر کہ اس تعبت میڈیا کے اندر آنے کے بعد بڑوں بڑوں کی ہوا نکل جاتی ہم نے دیکھا ہے جب لوگ سمجھتے ہیں میڈیا پہ باتیں آ رہی ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے تو پھر قبروں سے جلوس کا آغاز ہو تو ایک بھی نہیں بولتا نواز شریف کی قیادت میں جمعیت جمیل دوسرے تیسرے ایک بھی ہی بولا یہ کیا کر رہے ہو وہ جلوس جو قبر سے نکلے گا حج کے لیے کیوں نہ جائے وہ نہ مراد اور نہ کم ہے جو پونجی جانے والی قبر سے اپنا آغاز کرتا ہے کہ میرے اس کام میں برکت ہو وہ حج کے لیے بھی جا رہا ہو تو غلط ہے کہ جائے کہ وہ چیف جسٹس بحال کرنے کے لیے میں زیادہ جمہوریت کے لیے جا رہا ہو کدھر گئی ان کی مات مت اس لیے ماری جاتی ہے اللہ پاک کے نبی ابراہیم نے کہا وقال مستخط تم مندون عسانہ یہ جو تم اللہ کے علاوہ بدھ پوجتے ہو مبدت بئی نکم فلایا دنیا دنیا کی زندگانی میں تمہاری محبت کو قائم رکھتے ہیں یہ نہیں کہ ہر شخص جا کر علی گا پوجنی سیاسی لیڈروں سے ایک بھی نہیں مانے گا کہ ایک ذرہ دیا ہدیری دے سکتا ہے اقنم تسلیم کریں گے مگر انہیں پتا ہے کہ تحریک میں زور کیسے آئے گا جب تک عوام کے رب کی پوجا نہیں کریں گے عوام کو صرف پر پکا کرنے والے یہ مجھے نیند ہے وہاں سے جنوب کی اطلاع ان نما تفد تم میں لو یہ تو اللہ کا سوا تم بھولتے ہو انما حسر کے لیے صرف بات یہ ہے کہ مدد بھائی نہ کم فی الحال دنیا دنیا کی زندگانی میں تمہارا جوڑ ہے ان کو نہ پوجا جائے توڑ ہو جاتا ہے ہم جوڑ چاہتے ہیں توڑ نہیں چاہتے ہم ہیں پہلے توڑ پھر جوڑ پہلے تو شرک سے غیر اللہ کے پجاریوں سے پھر ہم سے جاؤ گے وہ جوڑ پکا ہوگا ورنہ اللہ سے جوڑ پکا نہیں ہوگا پہلے توڑ پھر جوڑ یہ کہتے پہلے جوڑ پھر توڑ و توڑنی ہوگا یہ جوڑ کرتے کرتے مبدت دنیا تم میمن کی باد روز قیامت کا ہوگا تم میں سے باز باز کا کفر کرے گا برات کرے گا تم میں سے باز باز پر لالتے بھیجے گا واہ کم الور و مالک تمہارا ٹھکانا آگ ہوگا اور کوئی تمہیں مددگار نہ ملے گا بھائی یہ شیر اکبر ہے یہ وہ شرک صرف جو انبیاء سب اس پر مبوس ہوئے غیر اللہ کی پکار کے شیخ پر یہ ام الاشراق ہے یہ شرک کی ماں ہے یہ شرک کی جڑ ہے سبھی تو فریشتے ہر فوق کرنے والے کو قیامت تک جو مرے گا پوچھتے اے نا کنتم تدعون من دون اندون اللہ کدھر گئے جن کو اللہ کے سواب پکارتے تھے کالو گلو ان شاہد والا ان کو ان کا گم ہو گئے سارے کوئی بھی نہیں ہے اور خود اپنی جانوں پر شہادت دینے کے کفار سے کیا سب کا صرف غیر اللہ کی پکار ہے پھر یہ کیوں کہا معلوم غیر اللہ کی پکار میں دنیا بھر کے اشراف جو ہے وہ شامل ہے یہ ٹائٹن ہے یہ سب کا لیبل ہے تدعن اور یدع اللہ یہ کرنے والا ہر شرک کا انتقاب کر بیٹھا اس سے شرک نکلتا ہے یہ پہلا دروازہ ہے سب سے پہلا صرف قوم نوح میں یہی کیا گیا ہے اسی پر اللہ کے نبی اللہ کے رسول مبوس ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ. اسی پر نبی اکثر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی بنیاد رکھی آج کیسے یہ غیر اہم ہو گیا الحمدللہ ممکن ہے کہ میرے مالک وحد اللہ شریف کی یہ ایک تدبیر ہو کہ اب اس پر بھی امتحان ہو جائے یہ بھی بات اٹھ کھڑی ہو زور کے ساتھ کیونکہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ایک شیطان اٹھا ہے جس کی شطنت کا یہ حال ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر طالبان کا اسلام صحیح ہے اور اگر طالبان مسلمان تو میں غیر مسلم ہی اچھا ہوں مجھے اقلیت کی سیتوں پر دکھا دوں علماء نے کہا شر بھی اللہ نے پیدا کیا اور خیر بھی اللہ نے پیدا کی مگر شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے کیوں کہ اللہ نے جو اسے پیدا کیا شر کو ہمارے لیے شر ہے اللہ کے پیدا کرنے کے اعتبار سے وہ حکمت ہے وہ حکمتوں سے بھرا ہوا عمل ہے اللہ نے اگر ابلیس کو بھی پیدا کیا ہے تو ابلیس سے ہماری جو لڑائی اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی انشاءاللہ شاء اللہ اعلی مراست ملے گے اور یہ جو انسانوں کے ابلیس ہے جو اس قسم کے فتنے اٹھاتے ممکن ہے کہ اسی نے سب سے پہلے یہ نقطہ اٹھایا ایم پی ایم والے نے کہ ایک ہی کو سارا کچھ دے دیا بندوق کی نوک پر اس نے سب سے پہلے عقیدے کی جنگ کھیلی تھی سنیوں کو کہا, میں ساتھ ملو انہیں کہا ہم تمہارے ساتھ بھی ملتے ہیں تم لسانی ہو مگر آپ کو پتا کہ ملانے والی بہت سی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں کوئی پتہ نہیں کہ کہاں سے یہ ایڈ آ رہی ہو بہرحال یہ بات اٹھائی جا رہی ہے کہ اٹھو لے گئے لے گئے قبروں کو یہ نزدی آ گئے نزدی آ گئے اے کاش کے نزدی نے جو کام کیا تھا محمد بن اب دن وہ ہاو نے وہ کام کوئی کر گزرے خا نجمی کی گالی دی جائے کوئی بات نہیں وہ کام تو عظیم کام ہے وہ تو کام وہ ہے جو آج نہیں ہو رہا اب ابو عمر عراقی اللہ تعالیٰ انہیں حفاظت میں اب سلامت رکھے وہ پہلا جہادی لیڈر ہے جس نے قبریں توڑی ہے پوچھی جانے والی اس کے بعد صومالیہ میں توڑی گئی جس نے یہ کام کر لیا وہ بازی لے گیا انشاءاللہ اللہ وہ کامیاب ہے پھر یہ کام ان ان طالبان کو بھی کرنا پڑے گا یہ ایسا سوال اس کھڑا ہوگا شاید کہ اس کے بعد مفر کوئی نہ ہو یا تو اسے صحیح کہنا پڑے یا اس سے مکمل دست بردار ہونا پڑے اللہ نہ کرے جو دست بردار ہوا تو وہ تو پھر حق کو سمجھنے کے بعد گمراہ ہو گیا وہ تو مارا جائے اور جو دست بردار نہ ہوا اس نے کہا یہ حق ہے جہاں پر مسلمانوں کے ایمان لٹ رہے ہو کلیما پڑھنے کے بعد لوگ جہنم کا راستہ جا رہے ہو اس کو گرانا فرض ہے وہ اسمبلی کی شکل میں ہو وہ ہائی کورٹ کی شکل میں ہو سپریم کورٹ کی شکل میں ہو یا قبر کوئی پونجی جانے والی کی شکل میں ہو تو اس کے بعد میں یہ آیات اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ سے ہمیں جوڑ دی اب سارے کام پر قائم رہنے کی بنیاد صرف یہ کہ ہماری نظریں روز محشت پر جمی رہیں ہم اکیلے اکیلے اپنے اللہ سے ہو کر مطبت تلکیلے ہی کبھی غور و خوص کیا کریں جماعتوں میں آدمی دھوکے میں رہتا ہے دوست ٹھونکتے ہیں بندہ کہتا ہے میں چل رہا ہوں یہ بھی تو ہے یہ بھی تو ہے یہ بھی ہے کبھی راتوں میں اٹھ کر اکیلے اللہ سے جب آدمی نماز پڑھتے ہم کلام ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے کھڑا دیکھتا ہے اور اپنا امتحان لیتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے لہذا آخرت کے لیے ہمیں قرآن کے اندر بہت کچھ ملتا ہے تیسرا حصہ اچھا قرآن کا آخرت میں یہ پڑھنا چاہیے آئیے اب پڑھتے تو اللہ رب العزت کے قرآن میں جو ہم نے آیت پڑھنی شروع ہوتی ہے ظالم <الزَّالِمُون> یہ ظالم جو کر رہے ہیں اس سے ہر دن تم اللہ کو غافل نہ سمجھے اے ایمان والو تمہارے دل میں یہ وسوسہ کبھی بھی آئے تو اللہ کی پناہ مانگو اللہ غافل نہیں ہو سب دیکھ رہے آفیہ صدیقی سے کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے اس سے باقی ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں جن کی لٹی ایک ایک کی اللہ کو خبر ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ غافل نہیں ہے مگر حقیقت کیا ہے وجہ کیا ہے کیوں جلدی سے پتہ نہیں ہو رہی انما ان نم یو اخرا اللہ انہیں مؤخر کر رہا ہے ظالموں کو اس دن اس دن کے لیے جس دن آنکھیں جھکی ہوئی ہوں جس دن سب سے اختیارات چھین لیے جائیں گے ایک کے پاس اختیار ہوگا لما نیل بلکل آج کے دن ساری بادشاہی کس کے پاس ہے اللہ الواحد کے لیے القحار کے لیے وہ دن کے انتظار میں مہنت دی جا رہی ہے اللہ عزت فرماتے غالب یشاہ اللہ اللہ فرمین اگر اللہ چاہتا تو تمہیں آج کامیاب کر دیتا اس کے اتنے لشکر ہیں وہ ایک فرشتے کو اجازت دے دے سب امریکیوں کی گردن توڑے اور سب مرتدو اور منافقوں کی وہ اپنی ہواؤں کو چھوڑ دے وہ انہیں اٹھا کر وہاں لے جائیں کہ دنیا میں کوئی انہیں ڈھونڈ کر نہ لا سکے وہ اپنی بیماریوں کو مسلط کر دے تو یہ ایک آدمی کی موت یا جود و ماجود کی طرح مر جائے لاہم جنوب اور ربی کا اللہ ہو رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا مگر اس کے یہاں یہ نہیں یا بولوں گا ادا کو بعض سے آزمائے نہ جانے کتنے کفار مسلمان ہوں نہ, جت نہ جانے کتنے ایمان والے کس درجے کو پہنچے یہ آفیہ صدیقی اللہ کے ایمان اور اسلام پر مرنے کی توفیق بے عام یہ پتہ نہیں کیا لے جائے گی اللہ کیا اس کا مقام ہوگا کس کے لیے یہ ستائی جا رہی اور کتنے مسلمان اس کی مثال سے جو ہے وہ سابت قدم ہوئے اور کتنے کافر مسلمان ہوئے اللہ کو رب المسلمین نہیں ہے نہ صرف اللہ کو رب العالمین ہے تو اس کو تو سب انسانوں سے پیار ہے نہ جانے کس کس کو بچا لے گا کون کون امریکی مسلمان ہوگا اور کون کون منافق جو ہے وہ نفاق سے نکلے گا وہ دن بڑا خطرناک ہے جس دن آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی پھر موقع ختم ہے مفت مستی سے بھاگ رہے ہوں گے مری رؤوسہم سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے جیسے ایک خاص مقرر ہوا ان کے لیے نشان جس کی طرف سر پر دوڑے جا رہے اصل میں یہ اس دن کی گھبراہٹ ہے وہ دن بڑا زبردست پچاس ہزار سال کا دن ہے وہ بڑا مشکل دن ہے وہ گبراہٹ کے ساتھ بیوانے ہو کر بھاگ رہے ہیں لا لال الیہم طرفهم ان کی نگاہیں کسی پر پڑنا در کنار اپنی طرف بھی لوٹیں گی نہیں اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے کہ میں کون ہوں کس حال میں ہوں اتنی گھبراہٹ اتنا ہلا اس قدر خوف حوال اکبر اس دن ہوگا اللہ ہمیں محفوظ ہے آمین ہم حوا اور ان کے دل ہوا ہو چکے ہوں گے آپ نے دیکھا جب بہت خدمہ ہوتا تو آدمی کا دل سینے میں معلوم نہیں ہوتا ان کے دل ہوا ہو چکے ہوں گے جیسے کہا بالا کا دل کلیجے بل منہ کو آ دل ہوا ہو چکے ہوں گے دل سینے میں ایسے معلوم ہوا ہے ان چڑھ گیا اوپر کو نکل رہا ہے حلق سے اللہ اس محفوظ رکھے وَأَنزِرِ اے نبی لوگوں کو ڈرا صلی اللہ علیہ وسلم یوں اس دن تے العذاب جس دن عذاب ان پر اللہ تعالی کا واہ ہو جائے گا یقول اللہ ددین غالم اس دن ظالم کہے گے ربانا الا اجل غریب اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے لو جی بجا تک ہم دعوت تیری کو قبول کریں گے اللہ مان لیں گے آج دیکھیے یہ گن سے ڈر کے دستخط کر سکتے ساری دنیا یہ کہہ رہی ہم نہیں کہہ رہے امریکہ بھی کہتا ہے ان کے اپنے بھی کہتے ہیں وہ ایم پی ایم والا بھی کہتا ہے تم نے گن سے ڈر کر دستخط کیے کچھ پیپل پارٹی بھی مانتی گن سے ڈر کے دستخط کیے اگر گن سے ڈرتے ہو تو اس کا مطلب تم ان کی سینوں میں اللہ سے زیادہ خوف کا باعث ہو لوگوں سے ڈرتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے جس نے ان لوگوں کو بنایا کتنے اہمک ہے لا یق کب یہ اس لیے کہ یہ سمجھنے والی قوم نہیں ہے یہ صرف منہ سے اقرار کرتے ہیں ایمان و اسلام کا ایمان و اسلام کی سمجھ نہیں رکھتے یہ ڈرتے ہیں آج کا دن کتنا خطرناک ہے کہتے آپ پھر نا الہ اجل قریب تھوڑی سی مہلت دے دے اللہ تھوڑی سی جو ذبا ہم تیری دعوت دین کو قبول کریں گے ونفس رسول ہم رسل کی اتباع کریں گے ہم رسل کی کبھی نافرمانی نہ, نہ کریں گے اولم سکون اکسم تم من قبل مالک کیا اس سے پہلے تم قسمیں نہیں اٹھاتے تھے کہ ہمیں زوال کبھی نہیں آئے گا تم سمجھتے تھے موٹے تازے تکڑے زمینوں والے کاروں والے جہازوں والے لشکر والے ہم اسی طرح رہیں گے کبھی بھی زوال نہ آئے گا زوال تو ہر ایک کے لیے ہے سوائے اللہ کے جس کے لیے کمال ہی کمال ہے تمہیں آج زوال آ چکا بسکن تم تھی مساکل غالم ان پھر تم ان گھروں میں رہے ان بستیوں میں رہے جو بستیاں ان لوگوں کی تھی جو پہلے اپنی جانوں پر ظلم کر چکے تھے وَتَبَيَّنَ لَكُمْ لم اور ہم نے تم پر کھول دیا کئی ففا بھی وَدَرَبْنَا ارب نمل <الْأَمْثَال> اور ہم نے تم کو بہت سی مثالیں جو ہیں قرآن میں بیان دی آپ بتائیے پیپل پارٹی کی سب سے بڑی شخصیت بھکتوں کی دھر ہے اللہ کے پاس کتنی دیر لگی اللہ کے پاس جانے میں چند منٹ اس کی بیٹی ابھی یہاں تھی بازو کھڑے کر کے زوردار تقریر کر رہی تھی خراب تحسین وصول کر رہی تھی کوئی پاسپورٹ پر مور نہیں لگی کوئی ویزا نہیں لگا کوئی دروازے سے نکلنا نہیں پڑا ابھی وہاں پر پہنچ گئی اللہ کے پاس اتنی تو دیر لگتی ہے اور ظالموں تمہارے سامنے چلے گئے وہ کیا لے کر گئے ساتھ آج ان کی قبریں پڑی جاؤ پھول چڑھاؤ جو مرضی کرو واپس تو نہیں آ سکتے کبھی وہ ہیں اور ان کا کیا دھرا ہے تم شہید کہو کچھ کہو اس سے کیا فرق ہوگا سوائے اس کے کہ تم اپنی آکبت بھی برباد کر لو تم میڈیا کے خوف سے ان کے جنازے پڑھو اور سب کچھ کرو کیونکہ میڈیا ایک روٹ ہے میڈیا اپنی عبادت کرواتا ہے میڈیا کہتے ہیں مواصلات کے ذرائع نشر و اشاعت کے ذرائع صحافت وغیرہ ان کا اپنا دین ہے اپنی تہذیب ہے ان کا اپنا اصول و قاعدہ ہے اس کے اندر جب آدمی آتا ہے اتنا روک پڑتا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتے خود بخود اس کا دین نکل جاتا ہے الا یہ کہ اللہ جس کو توفیق دے کہ ببانگے دوہلا کر میڈیا پر بھی حق کو کہہ دے اللہ ایسے دلیر لوگ بھی پیدا کرتا ہے جیسے جاکر نائک ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے آمین جیسے کہ جہادیوں کے علماء ہیں صرف وہ نہیں جو صرف میدان جہاد میں وہ بھی جو شہروں میں ہیں اور حق کہتے جیسے ہمارے شیخ امین اللہ کی ماشاءاللہ ماشاء اللہ پڑے کبھی کسی کا لحاظ نہیں کرتے نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے نہ ملامت کی پرواہ کرتے بالکل حق بیان کرتے جسے انہوں نے پہچان لیا جیسے عربی علماء کثیر انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے اسلام کی ترجمانی سے آج اسلام کی ترجمانی کا جو حق ادا کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ وغیرہ ذرائع کی وجہ سے آج یہ بہت پھیل گیا الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تو الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ بہت مثالیں بیان کرتا ہے یہ سارے متکبرین چلے گئے بنگلہ بندھو ہم نے تو دیکھا نا اس کا دور مجیبر رحمان کس طرح لوگ اس کی करते کرتے تھے مرا پڑا تھا کوئی دفنانے والا نہیں تھا کئی گھنٹوں یا کئی دن مرا پڑا رہا اور ایران کا بادشاہ جو اتنا بڑا بادشاہ تھا دنیا میں کہ لوگ انگلینڈ اور में میں اس کی हुए کرتے ہوئے कि تھے کہ اگر ایران میں پہنچ گئے تو توڑ دے گا مار دے گا سدام کدھر گئے سارے صدام کا یہ حال تھا کہ ایک عورت نے اس کے خلاف صحافی نے لکھا بھاگ گئی یورپ میں کئی چوری چوری آئی ہمارے دوست نے آنکھوں سے دیکھا تنویر صاحب گمائے چلا لاہور میں موجود ہے دس سال عراق میں رہے بہت بڑی ایک چوک میں لوگوں کو جمع کیا گیا اوپر فلائی اوور پل تھے ان پر لوگ ساری مخلوق کھڑی ہو گئے اس عورت کی ٹانگ ایک جیپ سے دوسری ٹانگ دوسری جیپ سے اور ایک بازو ایک جیپ سے دوسرا بازو دوسری جیپ سے باندھ کر تیز چلا دیا گیا اور اس کو ٹکڑے کر دیا گیا بتش تم بتش تم جب جب تم پکڑتے ہو تو بڑے جبر کے ساتھ یہ آج کدھر چلے گئے سب مٹی کے نیچے والد آباد ہے کہ سد کو اللہ نے کلمہ نصیب کیا اللہ چاہے کو قبول فرما لے اس کی مرضی اور اس کے کچھ اور آثار بھی اچھے باقی تو یوں ہی گئے ہمارے زہر کے اعتبار سے سب بےمانی میں چلے گئے مگر لوگوں نے شہید کے نیچے کسی کا درجہ مقرر نہیں کیا سیاست کی خاطر وقد مکر اور انہوں نے مکر کیے مکر کہتے خفیہ تدبیر کو مکر مکر مکر ہوں یہ تاخیر مزید کے لیے زبردست مکر کیے زوردار مکر کیے برند اللہ ہی مکر ہوں اور ان کے مکر کیا اللہ تبارک و اعلیٰ کے احاطے سے باہر نکل گئے کیا اللہ احاطہ کیے ہوئے نہیں ان کی تدبیروں کو دن اور رات آج بھی تدبیریں کرتے ہیں ابھی کوئی بتا رہا تھا بڑی زبردست تدبیر عقلی طور پر کہ جناب وہ لسانی تھا اور اے اے یہ سنی جماعت نے کہا تم نسانی ہو ہم نسانی نہیں ہیں ہم تمہارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے اس نے مذہب کا ہی کو لیا کہ اب ایم سی ون والا کراچی کے اندر قوت نہیں رکھتا اب مذہبی قوت کے ذریعے وہ چاہتا ہے کہ سامنے آئے جو بھی سیاست اندر ہو میرے رب زلال والاکرام جو ان سے مکر کے مقابلے میں مکر کرتا ہے وہ بہرحال غالب آنے والا ہے مکر ہوں کان مکر یہ تزول ابن حل جبال اور ان کے مکر ایسے تھے کہ ایسے نہیں تھے کہ پہاڑ ان سے ٹل جائے اپنی جگہ پہ جتنے بھی بڑے تھے پہاڑ تو بہرل اپنی جگہ پر قائم ہے آج بھی افغانستان میں اور دنیا میں پہاڑ تو نہیں کو چلا یا اس سے تفصیل یہ بھی مراد لی گئی ہے کہ اتنے خوفناک مکر تھے کہ گویا پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے پھر بھی وہ کچھ نہ بگاڑ سکے انہوں نے بھی مکر کیا وہ مکرنا اور ہم نے بھی مکر کیا اللہ مکر کے مقابلے میں مکر کرتا ہے ابتدان مکر اللہ کی صفت نہیں ہے اللہ کی اصما و صفات کے بارے میں ہمیں خوب اچھی طرح سے خبر ہونی چاہیے مکر خفیہ تدبیر کرنا اللہ ابتدان کسی سے نہیں کرتا جو اللہ کے دین کو ہرانے کے لیے اللہ کے بندوں کو ذلیل کرانے کے لیے خفیہ تدبیر کرتا ہے پھر اللہ بھی اس کے ساتھ خفیہ تدبیر کرتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے الٹایا جائے گا اور وہیں سے الٹتا ہے وہیں سے الٹتا ہے ایوب نے بھٹو کو ترقی دی بھٹو نے اسے الٹا دیا بھٹو نے ویاہ کو ترقی دی ویاہ نے اسے الٹا دیا ایسا ہوتا ہی رہتا ہے اپنے ہی مکر کے جال میں یہ لوگ پھنستے چلے جاتے ہیں اور تاریخ اسلام کی تصدیق کرتی ہے اگر ہم تاریخ کبھی پڑے ہو فلاب مخلف رسولہ ہرگز گمان نہ کرنا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ اپنے رسول سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کرے گا وعدے پورے نہیں ہوں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا انی ظلم ذنتقام اللہ زبردست ہے غالب ہے ظلمقان ہے اللہ انتقام لینے والا ہے انہوں نے طالبان کی جب ہوئی ریاست ریاست نما معاشرے کو توڑا اور امریکہ کا حملہ کروایا پاکستان والوں نے اور ان کو برباد کرا دیا جنہوں نے امن قائم کیا تھا جن کے دور میں انصاف کا یہ عالم تھا کہ چھ سال کے بعد کوئی مقدمہ ان کی کچہریوں میں نہیں آتا تھا الا خلیل وہاں چوری چکاری زنا بدکاری سب بند ہو چکی تھی قبروں پر اگر قبریں گرانے تک تو نہ پہنچتے یہ ان کی کمزوری تھی اور, اور بھی ان میں بداعت تھی کمزوریاں تھیں مگر بنیادی طور پر وہ مسلمان کی صفت میں داخل تھے مخلص کی صفت میں داخل تھے کلوص ان سے جھلکتا تھا اور انہوں نے اللہ کا کی وفاداری کی اور اہل اسلام نے ان پر اسلام ہی کا لیبل لگایا وہ مسلمین مخلصین تھے کہ فلوس کی بنیاد پر وہاں خیر جب جھلکتی دکھائی دی تو امریکہ کو دہرا پڑ گیا یہود کو مدینہ کی ریاست یاد آ گئی کہ یہیں سے کہیں اسلام نہ نکل پڑے اس کو بم مار مار کے لوگوں کو کنٹینروں میں ڈال کے مروا دیا اور بلڈوگڑوں کے نیچے رہ دیا اور نہ جانے کتنے لوگ کہاں کہاں پناہ پکڑ کرے اور کن کے ساتھ کیا ہوا کیا اس کا بدلہ اللہ نہ لے گا اپنے نیک بندوں کا کیا اسلام آباد میں بچیوں کا بھی لحاظ کیا گیا بلکہ پوش عورتیں کبھی گن سے لڑا کرتی ہیں ان کو بھی چھوڑا گیا اے ظالم تمہارے منہ پر چانٹا ایک بھی مرتاد نہ کر سکے ایک بھی مرتاد ہوئی جبکہ ان کے پاس دین کی وہ سمجھ بھی نہیں تھی جس کو آپ خالص ترین سمجھ کریں ان میں بڑی کمزوریاں تھیں ان کے بڑوں میں ان کے قائدین میں بھی کمزوریاں تھیں ان کا طریقے کار بھی احتجاج سیاسی قسم کا تھا مگر وہ خلوص اور اسلام پر تھے اور تم کھڑ پر, پر تھے تم ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے وہ تمہیں نہیں ڈوبی آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو تم نے دستخط کیے نظام عدل میں یہ سب وہ بھگت رہے ہو وہ آہیں آسمان میں گئی وہ کیسے تم روک سکو گے رحمان کو تم نے غزب ناس کیا اپنے اوپر اب تم توبہ کرو تو اچھی بات ہے توبہ کے دروازے کھلے ہم کسی کے عذاب سے خوش نہیں ہوتے فلاں رسولہ کہ ہرگز گمان نہ کرنا کہ اپنے غسل سے کیے گئے وعدوں کا اللہ خلاف کرے گا خواب اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے ان سے انتقام بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت نہیں جو ابتدان ہے اللہ ان سے انتقام لیتا ہے جو اللہ کے دین کے ساتھ وہ سلوک کرے کہ جو انتقام کا انہیں مستحق بنا دے ورنہ اللہ کسی سے انتقام نہیں لیتا وہ تو اخبر راجنی ہے ان کا بل اللہ نے لکھ دیا ان اللہ کا بھی حضیب اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے غالب ہو کر رہیں گے اور رسول کے بعد کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا الامیر جس نے امیر کی اطاف کی فقد مسلم کی صحیح حدیث ہے اس نے میری اتاش کی ومن من اصل امیر جس نے امیر کی نافرمانی کی تغد آثاری اس نے میری نافرمانی آج مسلمانوں کا امیر کون ہے خلافت تو ثابت ہو چکی سکوت خلافت کا زمانہ ہے سکوت خلافت کے زمانہ میں مسلمانوں کے عمرا علماء ہیں اور وہ جہادی لیڈر جو علم کی روشنی میں جہاد کرے جن کا جہاد دعوت کے لیے ہو دعوت جہاد کے لیے نہیں ہے جہاد دعوت کا ایک وسیلہ ہے اصل جس کے لیے انبیاء مبوس ہوئے رہی الخلا وہ دعوت ہے جیسے کہ یہاں پر قرآن میں یہی آخری آئے آ بلاغ بلاگ الخری آئے یہ قرآن پہنچانا ہے لوگوں کو پیغام کا پہنچانے والا یہ قرآن ہے بلاغ ہے ولی ضرور بھی تاکہ لوگ قرآن سے ڈرا دیے جائیں جب یہ ان تک پہنچے اور یہ کیا کہتا ہے بلیا تاکہ لوگ جان لے الد بس سارا قرآن یہ ہے کہ لوگ یہ جان لے کہ اللہ الہ واحد ہے معبود سوائے اس کے کوئی نہیں ولی اول الباب اور اصل مند اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے تو میرے بھائیو وہ اصل کام ہمارے ذمہ جو لگایا گیا ہے وہ ہے ایک اللہ کی عبادت کر کے واپس جانا اس کے پاس جہاد ہو سکے تو ضرور کرنا ہے یہ وسیلہ ہے دعوت کو بلند کرنے کا اتنا بڑا وسیلہ ہے کہ اللہ فرمتا فقاتن سی سبیل اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کتاب کر اللہ کے راستے لا تو اللہ نفت تجھے اپنی جان کے علاوہ کسی کی ذمہ داری میں ڈالتے ہیں. تو قتال میں نکل تو ہر مومنوں کو بھی تحریر دلا ان کو بھی اٹھا کتاب کے لیے اصل ہو اس سے کیا ہوگا کافروں کی جو تکلیف ہے جو ہجوم ہے جو ایزائیں ہیں جو ذلت میں ہم کنار کر رہے اللہ اسے روک دے یہ جہاد سے صرف رکے گا جہاد وسیلہ ہے دعوت کو بلند کرنے کے لیے صوفی محمد نے دعوت کا انداز اختیار کیا اور یہی اصل انداز ہے اللہ اسے قائم رکھے اور پھسلنے سے محفوظ رکھے آمین اور ان شیطانوں کی چالوں سے اللہ تبارک وطالعہ اسے آگاہ کرے آمین بہرحال بڑی چالیں چلی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ بچائے آمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ نے لکھ دیا میں اور میرے رسول غالب رہیں گے بھائی پھر ڈرنے کی کون سی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ قتال کریں گے وہینب الم اللہ جم بلا نصیرہ اگر تمہارے ساتھ قتال کریں, کریں گے تو پیٹ دے کر بھاگیں گے پھر نہ کوئی ونی ملے گا نہ کوئی مددگار ملے گا سنت اللہ ہی لتی قب ہلت من قبل یہ تو اللہ کا طریقہ ہے اللہ کی سنت ہے جو پہلو میں گزر چکی ولن تجلی سنت اللہ تبدیل اتو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پائے گا جب یہ اللہ کی سنت ہے کہ جیت ہماری ہے پھر ہم اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو اس میں بھی ہماری جیت ہے کیا اب یاخر اور ان کی ماں دونوں شہید نہیں کر دیے کہ وہ ہار گئے تھے نہیں وہ جیتے ہوئے تھے انہوں نے ایک دن بھی ہار محسوس جب یہ اسلام آباد کی بچیاں اتنی زبردست جلید نکلی کہ ایک نے بھی اسلام سے منہ نہ پھیرا تو ہمیں تو شرم آنی چاہیے ہم تو آ مرد ہیں ہمیں آسیہ کو دیکھنا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ فراؤن کی زماؤں کے بعد بھی ایمان کو چھوڑتی نہیں تھی آفیہ صدیقی کو دیکھنا چاہیے ہم تو پھر مرد ہے اللہ ہمیں حوصلہ دے عام اور یقین دے اپنی آیات میں آمین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم <تصفيق> تبدل الارض غیر الارض <تصفيق> وہ دن ہوگا کہ یہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی جسے رحمان روٹی کی طرح الٹ پلٹ کرے گا اور وہ چفیل میدان ہوگی اس میں کسی کا مکان محل اونچ نیچ نہ ہوگی بس سماوات اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اس سارے اللہ الواحد القفار زبردست کے سامنے پیش ہوں گے مجال ہے کوئی بھاگ سکے مجال ہے کوئی چھپ سکے وہ ترجر مین اور مجرمین کو تو دیکھے گا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم اس دن مقرر زنجیروں میں جکڑے پڑے ہوں گے لا اللہ ہم وما ہم اللہ کا کرنا ان جیسا نہ کرنا من قطران ان کے کرتے جو ہیں وہ دندک کے ہوگے جو آگ پکڑتی ہے تو آگ بن جاتی ہے وہ سب ہوں اور ان کے چہروں کو آگ جو ہے وہ اپنے کھائے میں لے رہی ہوگی آگ جھاپ رہی ہوگی چہروں پر آگ چڑھ رہی ہوگی جیسے پنجابی میں کہتا ہے لویا گیا چہرہ چہرے ان کے سرخ ہو چکے ہوں گے آگ سے اور روکیں گے اپنے چہروں سے آن کو لیجزی اللہ سبق تاکہ اللہ ہر جان کو اس کا کیا ہوا جو ہے پورا پورا دے دے انساب اللہ, اللہ جلد حساب دینے والا ہے پچھلے سال کے لیے آپ کی زندگی کسی کی میرے برابر ساٹھ ہے کوئی پچاس ہے کوئی پینتالیس ہے کوئی ماشاء اللہ بچے بیس کے دس کے پچھلے سال گنئے ابھی دس منٹ بیٹھئے سارے سال گزر جائیں گے یوں ہی میری زندگی میں گنتا ہوں کہ ساری گزر جاتی پل جھپک میں اس دن کہیں گے کہ دنیا میں رہ اچھی یتن او ہاں ہا. ایک دن یا ایک رات اللہ تعالیٰ پوچھے گا کم لبستم تم فل ارم آداد کتنے سال زمین میں رہ کالس یوم او باد اللہ ایک دن رہے یا ایک دن کا کچھ حصہ گننے والوں سے پوچھ لے اللہ کہے گا بل لبیس تم اللہ سلیلہ لم کو تم کا حق تو یہ کہ تم واقعی بہت تھوڑا رہے ہو اگر کوئی جاننے والا جان لے افا تم تم لا کیا تم نے گمان کر لی ہے کہ تمہیں, تمہیں, تمہیں ہمیں ایسے پیدا کر دیا اللہ تو ایک بوٹی بھی ایسے پیدا نہیں کی اور ہم تمہیں واپس بھی لوٹائیں گے یہ کہاں سے بل فہم لاحق کوئی تمہیں زمین و آسمان باتیں کرتے ہیں وفی ان سکھ آفال میرا دل مجھ سے باتیں کرتا ہے آنکھیں باتیں کرتی ہیں کہ کبھی آنکھوں کا دل آیا ہے کبھی دل دڑکنے کا بل وصول ہوا تجھے کبھی نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے بارے میں شکرانے کا سوچا واللہ ہم ساری زندگی بھی اللہ کی عبادت کرتے رہے تو اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہوتا اگر بخشے جائیں گے تو صرف اس کی رحمت شامل حال ہوگی تو یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں بھی اس وقت اللہ کا مجھے جب اپنی رحمتوں سے جھانپ لے گا تو بخشا جاؤں گا کیونکہ عمل بدل نہیں ہے اللہ کی نعمتوں کا ذریعہ ضرور ہے بخش کا بلاگ ال یہ بلاغ ہے یہ پہنچنے والا پیغام ہے لوگوں کے لیے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں امریکیوں جاپانیوں ہندوؤں کے لیے یہ مشرقوں اور منافقوں کے لیے پیغام ہے ولی ان ضرور تاکہ یہ اس سے ڈرا دیا جائے وقت آنے سے پہلے جو بڑا مشکل ہے وقت آنے والے یا اور تاکہ وہ جان لے انما ہوا الہم واحد کہ بات یہ ہے انما پھر حسن ہے کہ بات سمجھنے کی یہ ہے سب سے بڑھ بات کہ وہ الہ واحد ہے عبادت کسی اور کی نہ ہو بس ایک ہماری دور ہونی چاہیے ہماری زندگی کی پوری کی پوری دور اور پوری کی پوری پالیسیاں اس کے گرد گھومنی چاہیے یہ ہمارا پیوٹ ہے یہ کتب ہے جس کے گرد زندگی کی چکی گھومنی چاہیے کہ رے اللہ کی بار کسی کی عبادت نہ کرے عبادت کا شائبہ بھی ہمارے عمل میں ہمارے قول میں نہ ہو اور ہمارے دل میں نہ ہو ولی <اُلُلْعَلْبَعَة> اور تاکہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے عقل والے اے اللہ ہمیں عقل والوں میں کر دے